السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفام والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يَدُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا اہتَدَيْتُم إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم رب شرح لی سدری ویسر لی أمری وحلل عقدتا من لسانی يفقه قولی آمین یا رب العالمین آئمان والو تمہارے ذمے تمہارا اپنا آپ ہے نہیں نقصان پہنچا سکتا تم کو اگر کوئی گمراہ ہے اگر تم ہدایت پر ہو اللہ کے طرف تمہیں سب کو پلٹ کر جانا ہے اور وہ تم سب کو بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو یہ اس آیت کا ترجمہ ہے ہمارا پچھلا درس بھی سی موضوع پہ تھا کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی اور ارض کیا گیا تھا کہ اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے اس اصلاح کی ابتدا کی جائے تو سمجھے آج سے ہی بلکہ ابھی سے ہی وہ کام شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کوئی شکار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی اپنے آپ کو اپنی خامیوں کو اپنی غلطیوں کو سامنے رکھ کے انسان اپنی سلا کرنا شروع کر دے اس کا طریقہ کار ان شاء آگے تک بیان کروں گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ فلاں بھی گمراہ ہے اور فلاں بھی گمراہ ہے اور برائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور لیکن اس برائی میں ہمارا اپنا کتنا حصہ ہے اس کی طرف کبھی بھی ہمارا دھیان نہیں جاتا ہم نے بھی تو اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے نا معاشرے کی گندگی میں ہمارا بھی کوئی تھیلا شامل ہے تو اللہ نے فرمایا ساری دنیا گمراہ ہو جائے تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی شرط یہ ہے کہ تم ہدایت پر لا یا درکم ساری دنیا گمراہ ہو جائے تم نقصان نہیں پہنچا سکتی پھر تمہیں دوسروں کے گمراہ ہونے کی اتنی زیادہ فلان کے اندر یہ خامی ہے فلاں کے اس خامی کا جواب اس نے اللہ کے یہاں دینا تم نے نہیں دینا وَلَا عمّا يَا تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے رہتے وہ ماں سے ان پر کوئی انسپیکٹر بنا کر نگے باندھ بنا کر تو نہیں بھیجا کہ تم ان کی ڈائری لکھتے رہو کوئی کیا کرتا ہے اللہ کو اپنی ڈائری لکھو تم کیا کرتے رہتے اس کی فکر کرو تم کہاں کھڑے ہو آپ دیکھتے آپ گاڑی چیک کروانے تو کوئی چیز اگر اگلے کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے فوراً آپ دیتے ہیں میری گاڑی میں تو وہ نقص نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ پیچھے والی لائٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے میری بھی لگی ہوئی ہے آپ اسی وقت نکال لیتے ہیں پانا شروع کر دیتے ہیں بسم اللہ کر کے کہ میری باری آنے تک میں یہ کام ختم کر لوں جب اللہ کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز نہیں اس کو ہٹاؤ تو اپنی گاڑی کی کیوں نہیں ہٹاتے تم بسم اللہ کرو پانا لو اور اپنی خرابیاں درست کرنے شروع کر لو تمہارے پاس ہے اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو نا کرتا ہے اللہ ان خصلتوں کو پسند کرتا ہے ان عادتوں کو پسند نہیں کرتا لسٹ پرانے حکیم میں تمہارے سامنے پوری بسم اللہ کرو کس چیز کا انتظار کر حکومت اعلان کرے گی شریعت بل پاس ہوگا پارلیمنٹ کے اندر پھر ہم نیک بننا شروع ہوں ایسا ہے اگر تم ہدایت پار ہو تو ساری دنیا بھی گمراہ ہو جائے تو تمہارا نقصان نہیں کر سکتی جو بھی کرے گا اپنا نقصان کرے صرف تم یہ دیکھ لو کہ تم ہدایت پر ہو تمہیں صرف تمہاری گمراہی نقصان پہنچا سکتی یہ گھر کے چراغ سے آگ لگ سکتی ہے تمہیں باہر سے نہیں تو اس کے لیے عرض کیا گیا تھا کہ ایک تو عبادات کا معاملہ ہے اس میں ہم تقریباً درستی اترتے جو شرائط ہیں اس کی جو ارکان ہیں اس کے کم و بیش ہم پورے کرتے ہوں لیکن جو ہمارے معاملات ہیں ان میں ہم 99.9 فیصد ناکام لوگ ہیں معاملات کی وجہ کیا ایک بڑی لاجیکل وجہ ہے اس کی سمجھ لیجیے آپ کہ کسی بھی قانون کے استحکام اور اس کے سباب اس کی سٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک تقدس اور ایک عظمت یہ دو چیزیں عبادت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اللہ اور رسول نے قوانین بنائے عظمت لگ گئی ان کے ساتھ تقدس یہ ہے کہ یہ عبادت کا معاملہ ہے لہذا کوئی چیک بھی نہیں کرنے والا ہوتا اور بندے کا وضو ٹوٹ جاتا اور باہر نکل جاتا ہے وہ مسجد سے کیوں کا ایمان کام کر رہا ہے اس کا انڈیکیٹر اس کا الارم کام کر رہا ہے لیکن جب وہ ڈنڈی مارتا ہے جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے بالکل کام نہیں کرتا سواری نے کہنا یہاں اترنا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ آٹھ آنے گر جائیں آگے چل کے ففٹی فلس وہ دباتے دباتے بریک بھی آٹھ آنے گرا لیتا اسے نہیں پتا یہ خیانت ساری حلال کی کمائی میں یہ پچاس فلس میں نے حرام کے ڈال لی ہیں چیٹ ہے میں نے کسی کو تو وہاں یہ چیز کیوں نہیں ہے عبادات میں کیوں ہے ہم فوراً ذرا بھی نہیں شرماتے فوراً فون کر کے پوچھتے میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا یہ کام ہو گیا میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا اس لیے کہ روزے اور نماز کے ساتھ تقدس کا ایک پہلو لگا ہوں. عظمت ہے اللہ کے قوانین ہے یہ بندگی اللہ تعالی کی اور باقی یہ میرا اپنے کرتوت ہیں ان کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے جا سکا بقول سے نماز میرا فرض اور چوری میرا پیشہ ہے یہ تو ہمارے پیشے ہیں ان کے ساتھ اللہ رسول کو کیا لگے اللہ رسول کا جو کام ہے عبادات تک وہ ہم پورا بجا لیں پوری سنتیں ادا کرتے ہیں وضو کی بھی اور نماز کی بھی تو معاملات کو بھی وہی تقدس اور عظمت دینی پڑے گی جو آپ نے عبادات کو دی اس کا علاج یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات درست ہو جائیں رویے درست ہو جائیں ہماری تجارت بھی مسلمان ہو جائے ہماری ڈرائیونگ بھی مسلمان ہو جائے ہمارا پنکچر لگانا بھی مسلمان ہو جائے ہماری فیکٹریوں کی پروڈکشن بھی مسلمان ہو جائے ہماری دوائیاں بھی مسلمان ہو جائیں تو اس کے لیے ان معاملات کے ساتھ مولوی صاحب کو عظمت لگانی پڑے گی اور انہیں اللہ اور رسول کا حکم بیان کرنا پڑے گی. مولوی بڑی کمال کی چیز ہے یہ عظمت دے دے تو خاک کو عظمت دے دے لوگ کھا کھا خا کے خاک ان کے گردے جواب دے جاتے گیارہویں اور کونڈے کو تقدس دے دے لوگ بچوں کا پیٹ پال کے دیتے حالانکہ نہ اس میں دین کی کوئی بنیاد نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول نے کیا دین میں بنیاد ہی کوئی نہیں ہے صرف مولوی کے پیٹ کی بات ہے چلّا ہے چافتا ہے فلاں چیزیں فلاں ہے دین میں بنیاد نہیں ہے نہ صحابہ کی کی گئی نہ صحابہ نے حضور کی کی لیکن مولوی کے پیٹ کا مسئلہ تھا اس کو تقدس عطا کر دیا لوگ بچارے اپنے بچوں کا پیٹ پال کے مولوی کے سامنے جا کے ڈھیر لگا دیں اگر مولوی صاحب ان معاملات کو بھی تقدس عطا کر دیں اور انہیں اللہ رسول کا حکم بیان کریں اور جنت کو اس کے ساتھ جوڑیں فرمایا جب بندہ مومن تجارت شروع کرتا ہے تو اللہ اس کا پارٹنر ہوتا ہے اللہ اس کا کفیل ہوتا ہے اب بتائیے جس بندے کا کفیل اللہ ہو کوئی خسارہ ہو سکتا ہو کسی چیز کا ڈر نہیں فرمایا جب وہ جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے تو اللہ فوراً اپنا نام ہٹا لیتا اور شیطان وہاں آ جاتا جس کا پارٹنر شیطان ہو کوئی فائدہ ہو سکتا ہو جسے ہم فائدہ گردانتے ہیں نا کہ فلاں کے اکاؤنٹ میں اتنے ملین اینڈ ٹریلین جمع ہو گئے یہ فائدے نہیں ہے فائدہ یہ ہے کہ ساتھ کیا گیا ہے جب قبر میں گیا ہے بندہ یہاں جتنا بھی کما لے جتنی لمبی گاڑیوں میں سفر کر سکتا ہے وہ سب سفر کرے اور بڑی بڑی مہنگی ڈیڑھ لاکھ کے اکاموڈیشن میں رہتا ہو لیکن جب ابو دھاپی ایئرپورٹ سے سوار ہو کے پاکستان آؤٹ کیا جائے ڈپورٹ کیا جائے تو اس کے پاس سوائے وہ کپڑوں کے جوڑے کے کچھ نہ ہو تو آپ کیا کہیں گے کامیاب جا رہا ہے یا کہیں گے کہ ناکام جا رہا ہے کیا کہیں گے جتنا زیادہ تھا اتنا بڑا ناکام گنیں گے آپ بندے کی کامیابی اور ناکامی گنی جاتی ہے کہ لے کر قبر میں کیا گیا ہے اگر کپڑا لے کر گیا تو پھر تو بکول کسے قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ کپڑا کیا ہے کیا طویل سفر تو نے اس کفن کے لیے قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ کپڑا کیا ہے؟ کتنا لمبا اور طویل سفر کیے اور لے کے کیا آیا ہوں؟ تو اصل کامیابی اور ناکامی ہے کہ بندہ مومن تجارت بھی کرتا ہے اور اس تجارت کے نتیجے میں دنیا میں تو اسے جو ملتا ہے وہ ملتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں آخرت کا سامان بھی مل رہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کی مثال موسا کی ماں کسی اپنے بچے کو دودھ پلائی تھی اور تنخواہ بھی لے رہی تھی موجود تھی نا بندہ اپنا پیٹ بھر رہا ہوتا ہے کھا رہا ہوتا ہے سواب بھی کما رہا ہوتا سیکسل ارض پوری کرتا ہے سواب بھی کما رہا ہوتا ہے پانی پیتا ہے سواب بھی کما رہا ہوتا ہے تجارت کرتا ہے سواب بھی کما رہا ہوتا باغ جاگنا اس بندے کا اپنے بزنس کے لیے عبادت ہے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالب میں نے اس کا ذکر کیا ہے ایک دفعہ منڈی میں تشریب لے گئے حاکم وہی وہ ہوتا ہے بہترین حکمران وہ ہوتا ہے جو معاشرے کے حالات سے واقف اپنی آنکھوں سے دیکھے اپنے کانوں سے کرنٹ ایونٹس جتنے بھی ہیں ان پر اسے آگاہی آ یہ نہیں دو چار مشیر رکھے ہوئے وہ رپورٹ دے دیتے کہ سب اوکے جی بلے بلے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی منڈی کا دورہ کیا کرتے تھے اور خلفائے راشدین بھی منڈی میں جا کے قیمتیں چیک کرتے تھے مال کی کوالٹی چیک کیا کرتے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گندم کا ڈیر لگا ہوا ہے آپ اپنا بازوس کے اندر لے گئے اندر جا کے آپ نے مٹھی بری اور باہر لے کے مٹھی کھولی گندم گیلی تھی آپ نے فرمایا یہ کیا ہے کہا جی رات کو باہر تھے بارش ہو گئی تھی بھی گئے تو آپ نے فرمایا میں ان کو الگ ڈھیری کیوں نہیں لگایا تاکہ ان کی الگ قیمت پڑتی فلائی سمینا جس نے ملاوٹ کی وہ میری امت میں سے نہیں ہے نا کرٹ ایم پہ نظر ہے کہ نہیں ایک صاحب بڑی باغ دوڑ کر رہے تھے گاہ کو پھنسانے کے لیے بھائی صاحب کبھی ایک کو پکڑا کبھی دوسرے کو پکڑا یہ میرا مال دیکھو یہ آج ہی لے کے آیا ہوں یہ دیکھو وہ بڑی باغ دوڑ کر رہے تھے ایک صحابی کے منہ سے نکلا کہ کاش اس بندے کی یہ باغ دوڑ اللہ کی راہ میں ہوتی اب ان کے جو ذہن میں اللہ کی راہ تھی وہ کوئی خاص تھی ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا ان کا جو کنسپٹ تھا اللہ کی راہ کا وہ کوئی اور تھا جہاد میں نکلا ہوتا وہاں باغ دوڑ کر رہتا مورچے ہوتا مورچے کھود رہا ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھ گئے اور آپ نے ان کے کنسپٹ کو دوبارہ درست کی پہلے کو صاف کیا ری لوڈ کیا, کیا, کیا, کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس کی یہ باغ دوڑ اس لیے ہے کہ اپنے بچوں کو حلال کا لکمہ کھلائے فقا نشہ یو فیس ابیر اللہ تو اس کی یہ صحیح سبیل اللہ ہے اور کیا ہوتا ہے فیس ابھی وہ انکان اشا یح اور اگر اس کی یہ باغ دوڑ اس لیے کہ اپنے ماں باپ کو کے منہ میں لکما ڈالے فسا یہو فی صبیر اللہ تو یہ اتنا کی رام یہ ہے باغ دوڑ اور کیا ہوتی ہے اللہ کے رام اور اگر اس کی باغ دور اس لیے کہ اپنے بچوں کو سوال سے بچائے فسا یہو فی سبیر اللہ تو اس کی صحیح فی بیر اللہ ہے تمہارا کیا کنسپٹ ہے فی عبیر اللہ کا صرف اتنا کہ جناب ہم وہ تین دن نکل جائیں گے چالیس دن نکل جائیں گے یہ فی بیر اللہ خروج اور یہ جو کام کر رہی ہے فی سبیل اللہ نے یہ فی سبیل شیطان ہے باقی 27 دن دے مومن کا ایک ایک قدم اس کی تجارت اس کا اٹھنا اس کا جاگنا اس کا بیٹھنا اگر اللہ رسول کے حکم کے مطابق عبادت ہے پسا فی فیس بیر ہے تو معاملات کو ہم نے ڈھیلا کیا ہو اس طرف کوئی تقدس نہیں جوڑتا آپ دیکھیں گے ہمارے خطبات ہماری تقریروں کا موضوع کبھی بھی ہمارے وہ جو معاملات ہیں محلے کے وہ نہیں ہوں آسمان کی باتیں ہو رہی ہوں گی زمین کی باتیں نیچے کی ہو رہی ہوں گی لیکن یہ کہ اس وقت محلے میں کیا ہو رہا اس پہ کوئی نہیں بولے اچھا پھر لوگوں کا آگے کیا معاملہ لوگوں کا بھی ذہن خراب ہوا ہوا وہ بھی کہتے ہیں ہوروں کی گنتی بتا دی جائے کہ اگر فلاں کام کرو گے تو ستر لاکھ حورے ملیں گی تو میں یہ کہیں گے مولوی صاحب نے دین کی بات کی اگر انہیں یہ بتا دیا جائے کہ صاحب یہ گلی تنگ کر رہے ہیں آپ یہ گلی میں جو کچرے کے آپ لا کے ڈھیر وہ ایک صاحب لا کے کچرا جا رہے ہیں انہوں نے ایک جگہ اس کو ڈھیر لگا دیا یا وہاں پہ لفافہ رکھ دیا پورا محلہ وہاں لفافے رکھنا شروع کر دے اور شام تک کتنا بڑا ڈیر لگا ہوا ہوگا وہ سارے ڈھیر کا گنا اس بندے کو ہوگا جس نے پہلا لفافہ پھینکا تم اگر دو چار قدم اٹھا کے اس کو گڑے میں جا کے ڈال دیتے تو دنیا وہاں جا کے ایک جگہ کوئی پیشاب کر کے اٹھ جاتا ہے شام آپ دیکھیں وہاں جناب ویلو اپر آپ جیل چل رہی ہوتی جو آدمی کچہی میں رہتا ہے وہیں جا کے پیشاب کرتا کہ یہ پیشاب کرنے کی جگہ ہے یہ بندہ بھیڑ چار معاشرہ بھیڑ چار چلتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سننا تن جس کسی نے ایسا طریقہ رائج کیا اچھا یا برا جس کو لوگ فالو کریں تو قیامت تک کرنے والے لوگوں کا گنا یا اجر اس کو ملتا رہے کوئی نیک طریقہ ایجاد کیا ہے کوئی نے کام کیا ہے اس کو دے کے لوگ بھی نیک کام کر رہے ہیں تو ان تمام کرنے والوں کا اجر اس بندے کو ملتا رہے گا اسی لیے صحابہ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے اجر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا حضور کو اللہ نے فرمایا انغیر ممنون اے نبی تیرا تو وہ اجر ہے جس کا فل سٹاپ ہی کوئی نہیں قیامت تک کرنے والے نمازیں پڑھنے والے حج اور عمرے کرنے والے لوگوں کا جواب ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا رہے گا اس لیے کہ اس کی احساس کون ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جی تو معاملات کو تقدس دیں جس طرح گیارہویں شریف کو دیا ہے تجارت کو وہ تقدس دیں اس لیے کہ اس کی بنیاد موجود ہے قرآن حکیم میں لین دین کا طریقہ بتایا گیا قرآن کی سب سے بڑی جو طویل آیت ہے سورہ بکرا کیمن تم بدعین علاج السلم فخبو قرآن کی سب سے طویل آئےت ادار لینے دینے گواہوں کا معاملہ پھر فرمایا اللہ تسمو تختب ان تکونا صغیرن اور قبیرن اگر چھوٹا یا بڑا تو لکھنے میں سستی مت کرو دیکھو اور وہ معاملات اس کے مطابق طے کرو تو معاملات کو تو اتنی اہمیت قرآن حکیم کے اندر دی گئی ہے اور نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں بتایا گیا زکوۃ کا نصاب کوئی نہیں بتایا گیا نماز کی رکعتیں نہیں بتائی گئیں جہاں گواہوں کی تعداد بتائی جا سکتی تھی وسطہ دہی دین مردالحکم اپنے مردوں میں سے دو مردوں کو گواہ کر لو فلم یا کونارا دو مرد نہیں ملتے فراج ال ایک مرد امراتان اور دو عورتیں لے لو تو کیا نماز کی رکعتیں نہیں بتائی جا سکتی تھی کیوں نہیں بتائی کیا بتایا گیا آپ کو اس میں کیا اشارہ کیا عورت کے بارے میں فرمایا اگر تمہیں ان کی جو درازی اور ان کی نافرمانی کا خدشہ ہے قابو نہیں آ رہے ہیں فائضو ہن تو انہیں سمجھاؤ دلائل دو ہم تو یہ کہتے ہیں اس کو میری بات اس لیے ماننی چاہیے کہ یہ میری بیوی ہے اس میں کوئی وزن ہے یا نہیں ہے کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے اس کو بحث کیوں نہیں اللہ کہتا ہے نہیں فائز وہ بھی انسان ہے ان کو دلیل دو کہ پل یہ لوکیس اس میں یہ فائدہ ہے فائزو اور اس کے لیے لفظ کا استعمال کیا واز کرو ان کو واز فائزو ٹھیک واہ جو رو اگر بات نہیں بنی طرح الگ کر لو یعنی نراض ہو جاؤ ان کے ساتھ بے روخی اختیار پر اب یہ بھی اس کے لیے کارآمد ہے جس کا کوئی تعلق ہے ادھر اور اس کو کوئی مس کرے تو یہ دعا کام آئے گی اور اگر کسی نے شکر کیا یا اللہ کوئی اور مہینہ خیر کا گزر تو پھر اس دعا کا فائدہ نہیں یعنی تمہارا آپس میں انٹر لنک اتنا ہونا چاہیے کہ تم اگر کھانا نہ کھاؤ ناراضگی کی وجہ سے تو ادھر بھی بھوک اڑ جائے تم نہ سو تو ادھر بھی نیند نہ آئے پھر تو یہ دعا کام کرے گی تو اس کے جو بٹوین دا لائن بات ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری محبت ایسی ہونی چاہیے کہ تمہاری بے رخی اس کے لیے سزا بن جائے ٹھیک پھر بھی بات نہیں بنی فادر بو ہونا یہ اس کو کہتے ہیں تھرڈ ڈگری یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں. قرآن حکیم اس کو تیسرے مقام پہ لے کے آئے لیکن اس کے لیے بھی حدود مقرر کی گئی چہرے پہ نہیں مارنا ہر کسی کو نظر آتے دور سے پتہ چلے گا تھنی سوجی ہوئی ہے کسی نے کو مارا چہرے پہ نہیں مارنا دلیل کیا دی فرمایا اللہ نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا بڑے پیار سے اس, کے ساتھ سمارا ہے. اس کو خراب مت کرنا ایسی مار مت مارنا کے بدن پہ نشان آ جائے یعنی جتنا باندھ کے مارتے ہیں اور نشان کا نظر آنا ٹانکے لگتے ہیں ساری زندگی وہ شناختی نشان بن جاتا ہے بازو پر زخم کا نشان شناختی نشان ہے مار کی بھی ہاتھ مقرر کی گئی فرمایا پینسف تم سے کا بینیما بات نہیں بنی تو اس کا مطلب ہے کہ مرض لا علاج ہے اور اب ٹوٹنے کو ہے بندن ٹوٹنے کو ہے فب آسو ہاکا آلی وہ ہاکام ایک بندہ مرد کے خاندان میں سے ایک بندہ عورت کے خاندان میں سے جج بنا دیں دونوں میاں بیوی اس کے سامنے اپنا کیس ان دونوں کو فیصلے کا اختیار دے دیں اگر وہ دونوں فیصلہ کریں تو طلاق دے دیں اور طلاق جاری ہو جائے گی اور اگر وہ دونوں صلح کروانا چاہیں تو ان دونوں کو صلح کرنی پڑے گی یہ اتنی ڈیٹیل بتا دی اللہ تعالیٰ نے نماز کی رقطیں نہیں بتا سکتا تھا اللہ منکرین حدیث کے پاس کوئی جواز ہی نہ رہتا نماز کو رد کرنے کا پرویزی اسی بنیاد پر تو نماز کو رد کرتے کہ جی بتائیے کہاں اس کی رقط کہاں لکھ بتائیے جناب اس میں اس طرح سے ایک اس کا طریقہ کہاں لکھا کہ پہلے یہ کرنا پہلے یہ کرنا پہلے یہ کرنا, پہلے یہ کرنا جس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں یہ بتائیے اس کا جواب تو اسی طرح یہ ہے کہ یہ بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کتا آرام ہے تو جب کتے کا کوئی نہیں لکھا ہوا اور آپ کھاتے نہیں ہیں تو جس حدیث میں کتے کے حرام ہونے کا ذکر ہے اسی حدیث میں نماز کی رقت اور وہ طریقہ تار بھی بتائے گی کار کرنے کا مقصد یہ کہ قرآن حکیم جتنے معاملات کو دیتا ہے اہمیت ہمارا مولوی اس کا پانچ پرسینٹ بھی اگر دے پانچ پرسینٹ بھی تو معاشرہ سدھر دے وہ نور اور بشر کے چکروں میں پڑا ہوا جس کا اس سے سوال ہی نہیں کیا جائے گا وہ حاضر ناظر کے چکروں میں پڑا ہوا ہے سورہ طلاق ہے سورہ تحریم ہے سورہ نشا ہے جائیداد تقسیم کی گئی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اولاد ہے تو اس طرح تقسیم کرنی ہے نہیں ہے تو اس طرح تقسیم کرنی ہے ماں باپ ہیں تو اس طرح تقسیم کرنی ہے نہیں ہے تو اس طرح تقسیم کر اتنی ڈیٹیل معاملات کو کیوں دی اور حدیث کے اندر بار بار وہ متفق حدیث کوٹ کی جا چکی ہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں قیل امن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ جی لائن وجارہ بوائے کا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے وہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں مومن نہیں اب ہم بریکٹ میں لکھتے ہیں اصلی ایمان والا نہیں او اصلی نہیں ہے تو جلد وہاں کوئی اللہ تعالیٰ نے وہاں کوئی منڈی کو منڈی کھولی ہوئی ہے جب قبول ہی کی جائے گی اصلی تو پھر اصلی اور نقلی کی بات کیا رہ گئی اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے حقیقی مومن نہیں اچھا حقیقی نہیں ہے تو پھر ہے ہی نہیں ہے نا جب اللہ نے قبول ہی حقیقی کو کرنا ہے تو دوسرے کا دنیا میں جنازہ پڑا جائے گا ان کے جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے کلمے کے دنیاوی بینیفٹس لے گا آخرت کا مومن نہیں دنیا میں شادی بھی ہوگی وراثت بھی تقسیم ہوگی جنازہ بھی پڑا جائے گا قبر میں جب اتار دو گے تو آگے پھر وہ دوسرا معاملہ ہو اگر حقیقی ہے تو وہاں کل میں اسے بینیفٹس ملیں گے جاتے ہی اگر اس کی بکنگ ہوئی ہوئی ہے تو وہ لائٹیں وغیرہ آن کر دیں گے پنکھے چلا دیں گے وہ بیڈ شیٹ ٹھیک کر دیں گے وہ سارا جیسا ہوٹل میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ ساری ترتیب کر دی جائے گی گرمی ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اس میں سے جو ہے وہ ٹھنڈک اور خوشبوئیں آتی رہیں گی گرمی ہے سردیاں ہیں تو پھر کوئی ہیٹر کا بندوبست کر دیا جائے گا گرمی ہے تو ٹھنڈ کا بندوبست کر دیا جائے گا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر کو معمولی مت سمجھو یا تو یہ روزہ تمن ریاض الجنہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور من نار یا آگ کے گھروں میں سے ایک گڑا ہے ابتدا نا دنیا کی آخری منزل اور آخرت کی پہلی منزل ہے تو جب یہ بات کہہ دی گئی کہ پڑوسی کو ستانے والا مومنی نہیں حاجی ہو سکتا ہے یہ نہیں فرمایا حاجی نہیں یہ نہیں فرمایا نمازی نہیں یہ نہیں فرمایا کاری نہیں ہے یہ نہیں فرمایا حافظ نہیں ہے فرمایا مومنی نہیں جب کہہ دیا گیا یہ بندہ پاکستانی نہیں ہے تو اس کی جتنی بھی جائیداد وغیرہ تھی اس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں رہی ختم ہو گیا سب جب کہہ دیا کہ مومن نہیں ہے تو سب کچھ اٹھا کے اللہ نے پھینک دیا مسلم کے حدیث ہے کہا جاتا ہے اللہ کے رسول فلاں عورت بڑی نیک اور وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے فرائض تو فرائض ہوئے رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے اور نوافل کے روزے بھی رکھتی ہے فرض نمازیں بھی پڑتی نوافل نمازیں بھی پڑتی ہے لیکن پڑوسی بڑے تنگ ہے محلہ بڑا تنگ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں فرمایا انہ ہاف ان نار تو کیا چیز اس کو آگ میں لے گئی ہے سوشل بہیویئر لے کے گیا نا جہنم میں اسے نمازیں تو نہیں لے کے گئی اور نمازوں نے بچایا بھی نہیں اس کو اس کا رویہ دوسری عورت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ صرف فرائض کا اہتمام کرتی ہے فرض نمازیں پڑھتی ہے رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے نہ نفلی روزے رکھتی ہے نہ نفل نماز پڑھتی ہے لیکن محلہ بڑا خوش ہے عورت بڑی سوشل ہے کسی کا شادی بیا بچی کا فوراً جا کے مدد کرتی ہے کوئی بیمار ہے فورن ساتھ مریض کو لے کے جا رہے ہیں مریض عورت ہے اس کے ساتھ اس کا بھائی یا باپ یا بیٹا جا رہا ہے اسے پتا ہے کہ وہاں عورت کا کام ہے۔ یہ مرد یہ کیا کرے گا اس کو پیشاب تو نہیں کروا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ چلتا ہوں اس لیے کہ اور کوئی عورت وہاں اویلیبل نہیں ہے اس کی فیملی کی تو بندہ اپنی ماں کو بہن کو بیٹی کو لے کے جا رہا ہے وہ پڑوسن کہتی ہے پتر میں تیرے ساتھ چلتی اسے پتا ہے اب اس کا ایک ایک قدم ایک ایک قدم پر دس سال کے اعتکاف کا اجر ہے ایک قدم پر دس سال کے اعتکاف کا اجر ہے اور ایک رات کا اعتکاف بندے کو جہنم سے پانچ سو سال دور لے ہے فائیو ہنڈریڈ لائٹئرس اجر ہے اس بڈی کو کہ نہیں وہ تحجد پڑھنے والے سے زیادہ کما رہی ہے ایک ایک قدم پر ہمارے اندر تو ہمارا تو اتنا ریٹ لگا ہوا ہے ہمیں تو سب سے زیادہ سوشل ہونا چاہیے تھا نیک بندے کو تو پج پج کے کام کرنے چاہیے تھے جو لوگ بیٹھ کے مینا میں ذکر کرتے ہیں اللہ کا ان سے زیادہ اجر وہ کماتا ہے جو بٹکے ہو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے خیموں میں پہنچاتے وہ تین دن بیٹھ کے اپنا ذکر اذکار کرنا کھول کے قرآن اور سپارہ پڑھنا اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ گھومو تم پڑھے لکھے ہو تم یہاں کے حالات سے واقع ہو تمہیں عربی زبان آتی ہے تم گھومو ڈھونڈو اور بوڑھوں کو جو پاکستان والوں نے دھکیل کے بھیج دیے جنت میں جانے کے لیے نہ ساتھ پتر ہے نہ کوئی اور ہے نہ بینا نظر بھی کوئی نہیں آتی بچارے کی آنکھ بھی نہیں اینک گر گئی ہوئی ہے. بھوکے اور پیاسے لوگ سن اسٹروک ہوا ہوا ان کو پکڑ پکڑ کے ان کی خیموں تک پہنچاؤ یہ ہے اس میں یہ ہے ایک ایک قدم پر دس سال کے اطکاف کا جرم یہ عبداللہ نے عباس رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں اس حدیث انہوں نے رمضان کا اتقاف چھوڑ دیا تھا ایک بندے کو کسی کے گھر کا پتہ بتانے کے لیے بندہ آیا مسجد اس نے کہا جی کسی کے گھر جانا ہے آپ نے تھوڑا سوچا اور پکڑا اور ہاتھ اور لے گئے وہ بھی بتا سکتے دائیں بائیں نشانیاں بتا کے لیکن انہوں نے دیکھا کہ ریٹ لگ رہا ہے گاہک خود چل کے آیا انہوں نے اتقاف چھوڑا بندے کو لے کے اس گھر دکھانے چلے گئے اس لیے کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تم سے رستہ پوچھے تو ساتھ جا کے اسے منزل پر پہنچاؤ حضور نے مزمت کیا اس آدمی کی جو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کہتا ہے اگلے کو پریشان کر دیا آپ نے. ایک دفعہ دائیں جاؤ پھر بائیں جاؤ پھر دائیں جاؤ پھر, دائیں جاؤ پھر بائیں جاؤ پھر آگا. تو وہ پریشان اور کنفیوز ہو جاتا ہے یہ کتنے دائیں بائیں جمع کرے گا وہ بیچارہ دو منٹ لگیں گے ساتھ جاؤ اس کو رستہ دکھا دو اجر کیا بتایا ہے وہی وہ جو میں نے ابھی ذکر کیا تو وہ نکلے بار اس کو گھر دکھانے کے لیے تو کسی نے رستے میں کہا کہ آپ احتکاف میں نہیں تھے آپ نے فرمایا تھا احتکاف تھا میرا لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو کسی مومن کے کام کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دس سال کے احتکاف کا حجر دیتا ہے اور ایک رات کا احتکاف بندے کو پانچ سو سال جہنم سے دور لے جاتا ہے میں نے یہ دس دن کے چھوڑ دیا اس بندے کے لیے فائدہ سوچا نا اس میں زیادہ اضر ہے اس کا بعد میں قدا بھی کر لوں گا ہمیں تو سوشل کاموں پہ اتنا اضر ملتا ہے مولوی صاحب کیوں نہیں در تقدس کو جوڑتے گیارہویں کے دلائل کہاں سے لے کے آتے ہیں ہر مسجد میں ہوتی اس کے دلائل کیا ہے اب بک سے دیگر دے کے جنت میں گئے حضور نے حکم دیا ہے اللہ نے حکم دیا ہے حضور نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے تب تابعین نے کیا ہے، تین قرون بہترین ادوار ہیں، نہیں ہوا اس کے دلائل کہاں سے لاتے ہو اور جس کے دلائل ہیں ان پہ بات نہیں کرتے ہو. تو ان معاملات کو تقدس ہم نے دینا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ اس کی کمی بیشی کا مطلب کیا ہے تیری عبادات تو یوں سمجھ لو کہ ریفریشر کورسز ہیں تیرے نماز روزہ حج یہ تمہیں تیار کرتے ہیں سوسائٹی کے لیے اللہ کے بندے سوسائٹی میں تو تا لی سکا ہے تری نماز روزہ وہ حج کدھر کی گئے کیا فائدہ ہوا ان ریفریشر کورسز کا کیا نہیں فرمایا ان نسلاد عطنحران الفاشاء المکر نماز شرمناک رویوں سے شرمناک رویے سے فاشا اور من کر برے کام سے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز ہم نے اس لیے فرض کیا کہ تمہیں یہ دو فائدے حاصل ہو جائیں تمہارا رویہ درست ہو جائے اور آدمی کو سوچے کہ شرمناک سے مراد کیا ہے شرمناک رویہ کیا ہے وہ جو دوسرا تیرے ساتھ کرے تو تمہیں تکلیف ہو جا ایسے تھوڑی کرتے ہیں کسی کے لہٰذا فرمایا ان نالے زور کا آلائی کا حق دیکھ تیرے وزٹر کا بھی تیرے اوپر حق ہے تو قرآن پڑھ رہا ہے تو نوافل پڑھ رہا ہے وہ سب چھوڑ وہ حق کا دا کر اس لیے کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے وہ تیرا نصاب ہے اس کے بارے میں تجھ سے کوشچن پیپر دیا جائے گا تمہیں تو معاملات معاملات میں ہم بہت دیلے لوگ ہیں بے حس لوگ ہیں اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتے اور اس کی بڑی وجہ میں نے کہا سب سے پہلے تو ہمارے مولوی حضرات کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کا رویہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ صاحبان اس طرف کوئی توجہ کریں آپ کہتے ہو کہ دنیا میں جی نفسہ نفسی ہے اور نفسی ہے تو آپ ختم کریں نا جس چیز کی ڈیفیشنسی ہے ایک آدمی دیکھتا ہے کہ جی اور تھریش ہو گیا اور یہ فلاں دو وٹامن سی دے دیتا اور فلاں وٹامن اے دے دیتا اور فلاں فلاں چیزیں کہ وٹامن کی کمی پوری ہو جائے اور یہ بیماری دور ہو جائے مولوی صاحب تم دیکھتے ہو جس چیز کی دیفیشنسی ہے تو لوگوں کو بتاؤ نا کہ نفسا نفسی دین میں کرو افیز عال کفل یا نفسا نفسی کرنے والوں جنت میں نفسا نفسی کرو ایک بوڑھی جا رہی ہے بوڑھا جا رہا ہے اس کو رستہ دکھانا ہے سرگ پار کروانی ہے بندہ دوڑ کے نہ جائیں اس سے پہلے پہنچ جاؤں میں یہ کام کروں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے آپ نے سیرت میں نہیں پڑھا کہ بچے کو بھی سلام کرنے میں پہل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے یہ کیا ہے اللہ واراسۃ اللہ بیا کا مطلب کیا ہے نبی کی سیرت کے بھی وارث ہو تم لوگ نبی کی سیرت کیا تھی کانا خلو کو قرآن آپ کی سیرت قرآن تھی اس کو آگے پہنچانا لوگوں کو اس کے لیے ایک طریقہ کار متعین کر لے آدمی کے میرے اندر یہ خامیاں ان کی ایک لسٹ بنا لے اور اس کو ٹاپ سیکرٹ رکھے حمود رمان کمیشن رپورٹ کی طرف کلاسیفائی کرتے اس کو اپنی خامیاں اپنی اچھائیاں ایک لسٹ بنا لے اور کوشش کرے کہ اچھائیوں والی جو لسٹ ہے اس میں اضافہ ہو اور یہ جو خامیوں والی لسٹ ہے اس میں کمی ہو اس کا طریقہ کاریہ کہ آپ ایک چیز کو پن پوائنٹ کر لیں کہ یہ میں نے اب نہیں کرنی اگر چالیس دن آپ مسلسل اس سے مجتنب رہے چالیس دن آپ نے اس کا ارتقاب نہیں کیا تو اس کو اپنی لسٹ سے کاٹ دیں اب وہ آپ کی خامی نہیں رہ گئی اب وہ ایک کمزوری ہے کبھی کبھار ہو جائے اس کا صدور تو یہ انسانی کمزوری ہے عادت نہیں رہی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ گنا تو ہوتا رہتا ہے انسان لیکن وہ گنا جو ہوتا ہے وہ ماحول اور حالات سے اریٹیٹ ہو کر آدمی کرتا ہے سرکمسٹینشیل ہوتا ہے واقعاتی ہوتا ہے غصے میں آگے آدمی نے کر دیا یہ ہوتا ہے گنا عادت یہ ہے کہ بندہ اس کو معمولی سمجھتا ہے روٹین میں روز کرتا ہے اس کو یہ عادت ہے گنا سے مفر کوئی نہیں ہے ہو جاتا ہے بندہ معصوم نہیں ہے بندہ فرشتہ بھی نہیں انسان انسان یہ نہیں کہا گا کہ آپ اتنی تربیت کر لیں کہ گناہ ہی نہیں ہوگا یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن گنا کی جو عادت پڑ گئی ہے لت پڑ گئی ہے جس کو کہتے ایڈکٹ ہو گئے ہم کہ یہ بغیر نیند نہیں آتی یہ ختم چالیس دن اگر آپ ایک خامی کا ارتقاب نہیں کرتے گنا کا ارتقاب نہیں کرتے تو آپ سمجھ لیں وہ جو چالیس دن ہیں قرآن حکیم میں بار بار آیا ہے اس کے پیچھے ایک حکمت میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا ہمارے مصباح صاحب نے اس بات کا حوالہ دیا تھا کہ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریفریشر کورسز وغیرہ تیس دن کے کرواتے ہیں یہ کیوں کرواتے ہیں یہ اس لیے کرواتے ہیں کہ جو چیز آپ کے ذہن میں دماغ میں پہلے لکھی ہوئی ہے اور آپ پریکٹس کر کر کے اس کو آپ نے پکا کیا اور ایک جگہ اس کو آپ نے ویب سائٹ بن گئی آپ کے یہاں وہ اب اس کو صاف کرنا ہے آپ دیکھیں آپ شیشے کی جگہ تبدیل کر دیں کسی کھڑکی کی جگہ تبدیل کر دیں خون کی جگہ تبدیل کر دیں تو آپ آٹومیٹکلی وضو کرنے کے بعد اس جگہ چلے جائیں گے جہاں پرانے شیشے کی جگہ ہے وہ پرانی جگہ پہ چلے جائیں گے یہ کہہ وہاں جو فائل فوٹو لگا ہوا اس میں وہ ڈائریکشن ہے تیس دن آپ محنت کریں گے تو آستہ آستہ صاف ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا, ہوتا بالکل وہ ختم ہو جائے گا اور نئی جگہ وہاں پہ آ جائے گی تیس دن آپ مسلسل کریں گے تو وہ پچھلا صاف ہوگا تیس دن آپ اس کو اوائڈ کریں گے پرانی جگہ کو اور نئی جگہ کو آپ لوکیٹ کریں گے تو تب جا کے وہ اپلوڈ ہوگا تب آپ کے ذہن میں وہ بات آئے گی اللہ نے فرمایا ہم نے موسا سے واد نہ موسا سلاسی نہ ہم نے موسا سے تیس دن کا وعدہ لیا تھا واک آشرین پھر دس اللہ تعالیٰ نے اور ملا کے اس کو چالیس دن کیا اس لیے میں آپ کو میکسیمم بتا رہا ہوں کہ جو گنا آپ چالیس دن نہ کریں پہلے ایک کو پکڑیں سب کو جفی مت ایک ایک کر کے ان کو ایک گنا کو پکڑنے 40 چالیس دن محنت کریں چالیس دن آپ نے نہیں کیا تو سمجھ لیں کہ انشاءاللہ وہ اب آپ کی عادت نہیں رہا ہے کبھی کبھار ہو جائے تو بندہ جو ہے کمزور یہ کمزوری ہے اب اگلے کو پکڑ لیں آپ اس کے ساتھ بھی وہی حشر کریں چالیس چالیس دن اگر ہم لگاتے تو اب تک ہم صاف نہ ہوئے آپ دیکھتے ہیں جو اولیاء اللہ اپنے مریدوں کو چل کر تو وہ کس چیز کا کرواتے ایک چلا ختم ہوا تو دوسرا شروع کروا دیا وہ کس چیز کا چلا ہم ان کے طریقے تربیت کو سمجھے نہیں وہ اسی چیز کا چلا ہوتا وہ ایک عادت دیکھتے تھے اس کی اس عادت کے خلاف چالیس دن لگواتے تھے یہ اس کا نام انہوں نے چلا رکھا ہوا جب دیکھا یہ عادت چھوٹ گئی اب دوسری جاتی ہے دوسری کا چلا شروع کروا دیا ساری عمر چلوں میں گزر جاتے جب دیکھتے ہیں دیکھ بندہ اب وہ جو لسٹ لے کر ان کے پاس آیا تھا وہ اب صاف ہو گئی ہے اب بندے میں وہ عیب نہیں رہے تو کہتے ہیں جا پتر اب اپنے حلقے میں جا کے یہی کام کر یہ طریقے تربیت تو ایک ایک چیز کو لیں اور اس پہ محنت کریں ہیمر کریں گے جب آپ ایک چیز کو لے کر تو وہ انشاءاللہ ختم ہوتی چلے جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ وہ لسٹ دیانت داری کے ساتھ لسٹ بنائیں آپ اور دیانت داری کے ساتھ اس کو مٹاتے جائیں کسی کو مت دکھائیں اس کو بڑی محفوظ جگہ پہ رکھیں پھر کام کرنا شروع کریں یہ ہم نے یہاں مٹانی ہے تو مٹنی ہے ان کو لے کے ہم مر گئے تو کوئی پتہ نہیں آگے کون صاف کرے گا اللہ نے فرمایا جیسی چیز تم دو گے ویسی میں سیل کر کے تمہارے گلے میں لٹکا دوں گا وہ نخرج اللہ یومل قیام کتاب منصورا قیامت کے دن ہو تمہارے سامنے دوبارہ رکھ دی جائے گی کہ آپ پڑھو تم آدمی کا اگر انہوں نے کہا کہ اتنے سینٹی چھاتی ہونی چاہیے فوج والے مانگتے ہیں تو بدنام سے کہ لنگر کی روٹی کھا کے ہو جائے گی نا وہاں پہ ابھی آپ آب مجھے اتنا ہی رکھ لیں وہ مان جاتے ہیں نا جتنی ان کی ڈیمانڈ ہے اتنی چھاتی چاہیے ان کو برتھی ہونے کے لیے پرانا زمانہ تھا ہمارا زمانہ جب سکولوں میں بھرتی کرنے آتے تھے آپ تو جناب سپاہی بھرتی ہونے کے لیے جرنل کی چٹ چاہیے اب تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کرو کوئی کرتا نہیں لیکن بہرحال ان کی ایک ڈیمانڈ ہوتی اللہ تعالیٰ نے پرانے حکیم اگر ہم پڑھیں اسے تو اس کے اندر کیا بتایا لیکن ہمیں پڑھنا نصیب نہیں جو پڑھنے کا حق ہے اللہ نے فرمایا لا اک الز حق کا یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح کے اس کی تلاوت کا حق ہے ہم لوگ اس طرح نہیں کرتے اگر ہم اس طرح کرتے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سورہ بقرہ کی تلاوت میں آٹھ سال لگے آٹھ سال میں دو سو آیتیں پڑھی انہوں نے کیا بات والا بے زبر با پڑھتے تھے نہیں قبیلے کی زبان زبریں اس وقت ہوتی کوئی نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا وہ لیتے تھے اور جب تک اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا اگلی آیت نہیں لیتے تھے وہ ساری سورہ بکرا آٹھ سالوں میں انہوں نے اپنے اندر لی عمل کرتے وہ قرآن پڑھتے جاتے تھے عمل کرتے چلے جاتے تھے قرآن پڑھتے جاتے تھے عمل کرتے چلے جیسا آپ دیکھتے ہیں یوگا کی مشکلیں ہوتی ہیں زندہ رہو جوان رہو پڑھی آپ نے کتاب کے نہیں اس میں بتاتے ہیں پہلے آپ نے یہ کرنی ہے پہلا ہفتہ پہ دوسرے ہفتے یہ بندہ اسی ترتیب سے چلتا اور اس کا دورانیاں بھی بڑھتا چلا جاتا ہے ورزش کا اور ورزش کی جو وائٹی ہوتی ہے وہ بھی تبدیل ہوتی چلی جاتی پرانے حکیم کو کبھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہم پڑھتے جائیں اور عمل کرتے جائیں پڑھتے جائیں اور عمل کرتے جائیں ہم اس نیت سے ہی نہیں پڑھتے اور یہ کیوں ہے اس میں دیکھیے آپ ہماری عمل کرنے کی نیت سے پڑھنے کی جو عمر ہوتی ہے اور جو وقت ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے جو سکول اور کالج کا وقت ہوتا ہے یہ وہ وقت ہے جو باقاعدہ ہمیں تعلیم کے نام پر دیا گیا ہے سیکھنے اور عمل کرنے کے نام پر ہمیں دیا گیا ہے ساری ذمہ داریاں ہمارا باپ اٹھا لیتا ہے تم فکر مت کرو پتر تم بس پڑھائی کی طرف دھیان دو ہم جو جغرافیاں وہاں پڑھتے ہیں وہی آگے اپلائی کرتے جو آرٹس وہاں پڑھتے ہیں وہی انجینئر نکل کر آتے ساری زندگی اسی دور میں گزر جاتی ہے جو ڈاکٹر بنتا ہے ساری زندگی اسی چکر میں رہتا ہے کالج اور یونیورسٹی کے بعد تو ہماری جو ہم کالج میں پڑھ چکے ہیں اس پر عمل کرنے کی زندگی ہوتی ہے نیا کچھ سیکھنے کی زندگی کوئی نہیں ہوتی ہے ہمیں جو عمل کروانا ہوتا ہے وہ نصاب وہاں کالج اور اسکول میں دے دیا جاتا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے تم نے اسی کی ہم تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہاں قرآن کوئی نہیں قرآن بعد میں آتا ہے ثواب کے لیے عمل کے لیے تو آتا ہی نہیں وہ بھی کبھی کبھار رمضان میں ٹائم نکال لیا یا کوئی کولیگ فوت ہو گیا تو ایک شاک ہوتا ہے بندے کو فورا تو دو چار دن آدمی قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے اس کے بعد پھر آستہ آستہ کام ختم ہو جائے تو قرآن کو ایز جاب تو ہم نے لیا ہی نہیں نامیں سکھایا گیا ہے ٹھیک ہے جی تو قرآن کو اگر ہم سکول اور کالج میں لے جائیں جہاں ہم نے کیمسٹری اور فزکس پڑھی ہے جہاں ہم نے آرٹس پڑھا ہے جہاں پہ ہم نے بائیولوجی پڑھی ہے وہاں ہم قرآن بھی پڑھتے تو جس طرح اسی آرٹس پہ بعد میں عمل کرتے ہیں قرآن پہ عمل کرتے کہ نہ کرتے ہمیں اگر انگریزی آ جاتی ہے جس کے الفابیٹس الگ ہیں تو عربی نہ آتی جس کے الفابیٹ اللہ بات آسا ہے آ جاتی سمجھ بھی لگتی اور وہاں پڑھتے بھی عمل کی نیت اب اس کے ایک سوال ہمارے ساتھی بار بار کرتے ہیں کہ جی مدارس میں ہم اولاد کو بیچتے ہیں تو وہ اپنے اپنے فرقے کی مور لگا کے بچے کو بھیج دیتے ہیں. یعنی بچہ آپ کا جب آپ ان کو دیتے ہیں وہ تین سال لگا لیتے ہیں اس بچے پر چار سال لگا لیتے ہیں آٹھ سال کا کورس ہوتا ہے بعد نو سال کا بھی ہو جاتا ہے تین چار سال کے بعد اسے کافی مسلمان کافر نظر آنے لگتے ہیں نظر تیز ہو جاتی ہے اور آٹھ سال پورے ہو جائیں تو پہلا کافر ہو سکتا ہے اسے اپنے گھر میں نظر آیا بھائی یہ فلاں جماعت کا رکن ہے وہ تو ہے ہی کافر اتنی نظر تیز ہو جاتی ہے بچہ اسکول والوں مدرسے والوں کو دیتے ہیں خرچہ ہمارا ہوتا ہے بچے پر اپنے فرقے کی مور لگا کے بھیج دیتے اور کچھ سیکھے نہ سیکھے وہ وہاں سے کیمو فلیج ہو کر آتے ہیں۔ کیا کریں اب دین کی تعلیم دینا بھی ضروری ہے فرقہ واریت بھی ہم نہیں چاہتے ہم, چاہتے ہم چاہتے ہمارا بچہ صرف مسلمان لوگوں میں مسلمان ہی ڈھونڈے کفر نہ ڈھونڈے آپ دیکھیں نا جب آپ پودا کہیں لگایا ہوا اور اس کے پتے وتے جڑ گئے ہوں تو آپ اس کے اندر کیا ڈھونڈتے آپ اس کے چھلکے کو ناخن مارتے نا اس کے تنے کے اگر چھلکا زندہ ہے گرین ہے تو آپ پانی دیتے رہتے نا کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی شاخ پھوٹے گی ابھی اس کا مرا نہیں تنا زندہ ہے اس میں تم موت نہیں ڈھونڈتا زندگی ڈھونڈتے ہو لوگوں میں کفر کیوں ڈھونڈتے ہو اسلام کیوں نہیں ڈھونڈتے تمہیں مسلمانی نظر آئی ہے چاہے وہ چھلکے کے برابر ہے اس کو پانی دو پروموٹ کرو کہیں نہ کہیں سے شاخ نکلے گی بندے کو زندگی مل جائے گی نہیں نظر الٹی ہو جاتی ہے نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے اور اپنی مسٹیک کی بجائے پیسے مسٹیک ہو جاتا ہے یہ طریقہ بہت غلط ہے اب اس کا علاج کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی کی اچھائی کو پروموٹ کرنے کا طریقہ کیا میں ابھی پاکستان گیا ہوا تھا ہمارے ایک دولتالہ شہر ہمارے گھر کے نزدیک ہمارے گاؤں کے وہاں دولتالہ کے امیر جماعت جو ہیں ان کے ساتھ سعید صاحب بات چیت ہو رہی تھی میری بیٹھے ہوئے تھے دھوپ نکلی ہوئی تھی تو زور کا وقت ہو گیا بس آئی اس میں سے ایک صاحب اترے بڑے سوٹڈ بوٹڈ ان سے ملے بات چیت ہوئی میں چلا گیا میں نے جا کے وضو وغیرہ کیا پھر کوئی بات مجھے یاد آئی میں سعید صاحب کے پاس دوبارہ آیا وہ آدمی جا رہا تھا اس وقت آگے کافی جا کے پھر پلٹ کے وہ آیا آ کے مجھ سے اس نے مسافہ کیا اور اپنی پٹھواری زبان میں کہنے لگا جنیا نہ تم ہی جاننے تو نہ میں ہی جاننا نہ میں تمہیں جانتا ہوں نہ تم مجھے جانتے ہو مگر تمہاری پرسنالٹی مجھے اچھی لگی اچھے لگتے اس لباس اس لیے تمہیں ہاتھ ملانے کے لیے میں پلٹ کے آ گیا ہوں. میں نے کہا جی پھر ہاتھ کو ملاتے ہوں. پھر جب بھی مارے پھر مان کا کیا میں وہ چلے گئے میں نے شہید صاحب سے پوچھا یہ کون ہے پتا چلا یہ کوئی ریٹائرڈ افسر ہیں فوج کے میجر ہیں ہمارے اگلے علاقے میں نے وضو تو کیا ہوا تھا میں نے زور کی نماز پڑھی دو, نما... دو رکعت نماز میں نے نماز شکرانہ ادا کی اللہ تعالیٰ کا اس کی عطا ہے اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں تھا اب یہ جو دو نفل میں نے پڑھی ان کا سواب اس بندے کو ملا کہ نہیں ملا ہو انسپائرڈ می یہ دو نفل پڑنے کا جذبہ مجھے کس نے دیا اس بندے نے دیا نا اجر ملا اسے کہ نہیں ملا یہ بات کسی کی کسی خوبی کی تعریف کرو گے وہ اس کو پکڑ لے گا پکا پکڑ لے گا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مومن سے پیار کرو تو اسے بتاؤ ایک صاحب سے کہا صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو بندہ گزرا ہے میں اسے بڑی محبت کر ہوں بہت اچھا لگتا آپ نے فرمایا اسے بتایا نہیں ہمیں جاؤ اسے جا کے بتاؤ جب کسی سے پیار کرو کوئی تمہیں اچھا لگتا تو اسے بتاؤ اور اس کی وجہ بھی بتاؤ ظاہر کیا ہے آپ نماز بہت اچھی پڑھتے ہیں یار آپ کا بولنا چالنا بہت اچھا ہے یار آپ بڑے پولائٹ ہیں کوئی نہ کوئی وجہ بتا کے ہی اسے بتاؤ گے نا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو وہ کیا کرے گا وہ اس وجہ کو پکڑ لے گا لوگ مجھے اس وجہ سے مجھ سے پیار کرتے ہیں یہ بڑی اچھی عادت ہے اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں لوگوں کے لیے تو کپڑے ہم نے کپڑے کس کے لیے پہنے ہوں اپنے آپ کو ہم جانتے نہیں لوگوں کے لیے پہنے ہوں کتنا بھی بہترین کپڑا لوگ دو دفعہ ٹوک دینا یار کچھ نہیں لگتا تو بندہ اتار کے اندر رکھ دیتا چلو کبھی سیلاب آیا تو سیلاب زدگان کو بھیج دیں گے تو خود نہیں پہنتا لوگوں کو اچھا نہیں لگتا لوگوں کے لیے میں پہنتا ہوں ٹھیک ہے نا جی بندے کی عدالت اور امیج جب لوگ کہتے ہیں تمہاری یہ چیز پیاری لگتی ہے تو بندہ اس کو تو اس کی اس نیک خو کو نیک عادت کو پختہ کرنے کے لیے اس کی شخصیت میں اینتر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم سے بتاؤ کہ یہ تمہیں اٹریکٹ کرتی جیسے اس بندے نے بتا دیا تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں میں اچھائیاں ڈونڈیں ان میں ہم ناخن مار کے دیکھیں گے ابھی بھی زندگی کی کوئی رمک, رمک ہے یا نہیں ہے ہم ان کے اندر ایک نشانی دے کے اس کو بھی انالائز کر کے نتیجہ نکالتے ہیں ہم لوگ باقی اپنی طرف سے جمع تفریق کر کے کفر کا فتوا لگاتے ہیں اس طرح واضح طور پر کافر کوئی بھی نہیں ہے مسلمان یہ مولوی صاحب کے یہاں پیتھالوجی کی جب لیبورٹری میں جاتا ہے اور وہ اس کی ریپروڈکشن کر کے جمع تفریق کر کے اگر یہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اور اگر یہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ کافر ہے اور کافر ہے تو پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی بیوی کو طلاق ہے اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی یہ سب سے بڑی سزا ہے مدارس میں بیچتے ہیں بچہ فرقہ پرست بن جاتا ہے لائک ہارس آف صرف ایک چیز دیکھنی ہے باقی کوئی نہ کسی کا کوئی لٹریچر پڑھنا ہے نہ کسی کی کوئی بات سننی ہے بس وہ سامنے دیکھتے نہیں بیچتے تو دینی ضرورت پوری نہیں ہوتی ایک جینئن ضرورت ہے کہ بچے کو حلال اور حرام کا پتا چلے روزمرہ زندگی کا پتہ چلے اس میں کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو قرآن کو اسکول اور کالج میں لے جاؤ وہاں فرقہ واریت کوئی نہیں جہاں انگریزی پڑے گا جہاں سائنس پڑے گا جہاں میتھ پڑے گا جہاں آرٹس پڑے گا وہاں قرآن پڑے گا فرقہ واریت شروع ہی وہاں سے ہوا جہاں سے اسکول سے قرآن کو نکال کے لے کے الگ لے جائے گا اس کی الگ بستی بسائی گئی کالونی بسائی گی ورنہ اس سے پہلے فرقہ واریت کوئی نہیں ہوتی جب اسی اسکول میں طب بھی پڑھایا جاتا تھا میڈیکل بھی اور اسی میں قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا وہی آفز ہوتا تھا وہی مولوی ہوتا تھا وہی جناب علی حکیم بھی ہوتا تھا اس کے پاس پھکیاں پڑی ہوئی ہوتی تھی بچیوں کے لیے, بچوں کے لیے لوگوں کے گھٹیاں پڑی ہوئی ہوتی تھی چاند کی تاریخ وہی سب کچھ ہوتا تھا پورا گاؤں اس مولوی کے گرد گھومتا جب ہم ہاں نے اس کو الگ کیا آپ دیکھتے ہیں پیچھے جتنے بھی ہمارے سائنسدان ہیں اسلامی تاریخ میں وہ کہاں پڑے تھے کوئی الگ کالج تھے میڈیکل کالجز نہیں انہیں اسکولوں میں قرآن پڑھایا جاتا تھا وہیں پر حدیث پڑھائی جاتی تھی اور وہیں پر تیب پڑھائی جاتی تھی وہیں پہ ہندسا دو کے اندر یہی ہوتا انگریز دورے پہ گیا وہ کہتا کہ دو بچے اپس میں ایک شکل پہ بحث کر رہے تھے دونوں نابینا تھے اس بندے نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایک نے ایک مسئلہ بیان کیا کوئی مسلس بیان کی اس نے اور دوسرے نے اس کا ثبوت مانگا اس سے اور اس نے جس طرح ثبوت دیا اور پھر اس کو بنا کے دکھایا ہوا کے اندر انگلی چلا کے وہ کہتا ہے کہ یورپ کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں اس سے بہتر نہیں پڑھایا جا سکتا اور بتایا جا سکتا اور اس نے لکھا کہ اتنے کم خرچے پر اتنی اعلی تعلیم دی جا رہی ہے یہاں پہ وہاں پہ یہ کام ہوتا تھا اب مدارس میں الگ لے جا کے اس کو دور کر دیا گیا اسکول میں جائے گا تو عام ہو جائے گا اس کے لیے باقاعدہ کچھ لوگوں نے محنت کی ہے اور دس بارہ سال ہو گئے انہیں محنت کرتے ایک نصاب اور انتہائی موضوع انتہائی خوبصورت پرنٹنگ ایک نصاب بنا کے لے گئے سوڈان نے اسے نافذ کر دیا بنگلہ دیش نے اسے نافذ کر دیا اپنے اسکولوں میں یعنی آپ فری پرائمری سے لے کر ایفے تک بچا جاتا تو پورا قرآن حکیم نصاب کے طور پر پورا پڑھ کے نکل جاتا اور مزے کی بات ہے کہ ایران نے بھی اسے نافذ کر دیا پاکستان میں میاں صاحب نے جاری کر دیا سرکولر اس کے نافذ کرنے کا اس کی کاپی ہمارے پاس پڑی ہوئی کہ اس کو پری پرائمری سے جو ہے وہ اسکولوں میں رائج کر دیا جائے باقاعدہ حکومت آزاد کشمیر کے نام بھی آرڈر آ گیا پاکستان کے نیچے بھی اس میں جو سیکٹری تھا تعلیم اس اللہ کے بندے کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس نے یہ سمجھا کہ شاید ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی خاص نصاب تو اسے بتایا نہیں گیا کہ فلاں صاحبان نے جو نصاب بنایا یا لے کر آئے اسے جاری کر دیا جائے اس میں آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ نصاب کا ایز اے ٹیکسٹ بک پر پرائمری جی سے لے فلاں کلاس تک اس کو شامل کر لیا جائے نصاب ان صاحب نے پھر اپنی عقل کے مطابق آگے پھر وہ نظام بنایا اس پہ ان پہ باقاعدہ رٹ کی گئی ہے کورٹ میں کہ صاحب پرائم منسٹر نے یہ آرڈر دیا تھا ان صاحب نے آگے اس کو اس طرح سے خراب کر دیا رٹ ہوئی ہوئی ہے ریٹ ہوئی کورٹ میں لیکن بہرحال تیار ایک چیز موجود ہے باقاعدہ نصاب بنا ہوا ہے پہلی کلاس کا دوسری کا تیسری کا چوتھی کا اور اس میں تمام پھر یہ کہ سائنس کے طور پہ یہ جو سائنٹفک انڈیکیشن آف قرآن ہیں اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا اس کے بھی مختلف جو چیپٹرس ہیں اس میں شامل کیا گیا اور ان کو الگ الگ کر کے جو گائنی کے ہیں ان کو الگ کیا گیا جو کیمسٹری کے الگ کیا گیا ہے جو فزکس کے ہیں ان کو الگ کیا گیا ہے اس طرح بایولوجی کا جو وہ مختلف انسانی پیدائش کے ان کو الگ کیا گیا تو اتنا بہترین نصاب بنایا گیا کہ بغیر ہچکے چاٹ کے, کے سوڈان کی گورنمنٹ نے اسے نافذ کر دیا بنگلہ دیش نے فوراً اس کو نافذ کر دیا ایران نے اس کو نافذ کر دیا کہ یہ تو بنی بنائی ایک چیز ہے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا اور ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اس کو جاری کر دیا تھا اب آگے بدقسمتی قسمتی ہے ہماری کہ اس میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ دوبارہ وہاں سے اب میاں صاحب گئے تو نئے صاحب آئے وہ اس کو دوبارہ ریشو کریں اپنے آرڈر کو, کو کر دیا جائے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچے کو آپ دیکھیں جیل میں رہ کر بچہ پڑے گا پنڈی رہ کے پڑے گا گرخان رہ کے پڑے گا لاہور رہ کے پڑے گا ضروری نہیں کہ وہ لازمن ہزار کلو میٹر دور جا کے ماں باپ سے پڑھے اور شام کو گھر آ جائے اور کوئی نور بھی نہیں لگی ہوئی اور اسی کرسی اور ڈیسک پہ بیٹھ کے پڑے گا یہ بھی نہیں کہ شام کو جناب وہ لے کے باہر کھڑا پیالہ اور جو بھی گاڑی گزر رہی ہے اس کو رسی کھینچ کے کہتا ڈال دو دور پہ جناب ہمارے اس کے لیے. وہ بچا کے جا کے زندگی میں کیا کرے جس کی آپ نے خود ہی مار کے رکھ دی ہے جس کی عمر خا, مانگ کے کھاتے ہوئے جوانی گزر وہ جو بلٹ اپ ہونے کی عمر ہے جس میں پروگرام جو ہے وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے اس عمر میں تو وہ مانگتے ہوئے گزرے اس کے وہ دن کبھی مدرسے کے لیے کبھی اپنے پیٹ کے لیے اور جب بڑا ہو جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا اس کی جس طرح آپ نے فارمیٹ کیا ہے جس طرح اس بچے کو ایک بکاری وہ ایک بکاری رہے گا ساری زندگی اس کو اپنے پیٹ کی فکر رہے گی میں نے اگر کوئی آ بات کی تو چودھری مسجد سے نکال دے گا تنخواہ روک لے گا تو وہ بچارہ تو پیٹ کے گرد گھومے گا اس لیے کہ آپ نے فارمیٹ اس کو پیٹ کے گرد کیا تو اسی اسٹینڈرڈ کے اسکول میں رہ کے اور وہ لازمی تھا اس سرکولر میں باقاعدہ لازمی کیا گیا تمام سکولز کو یہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا تو وہ بہت اچھا سرکولر تھا اگر ہو جاتا تو اچھی بات تھی لیکن اب بھی ہم انشاءاللہ پیچھے ان کا چھوڑیں گے نہیں اور یہ طریقہ یہی ہے کہ بچہ قرآن بھی سیکھ جائے اور وہ کسی خاص مکتبے فکر کی اس کو مور بھی نہ لگے اور اس کی اپنی آنکھیں کھل جائیں ایفے کرنے کے بعد مزید جس طرح آدمی آگے سپیشلائزیشن کے لیے جاتا ہے کوئی امریکہ جاتا ہے کوئی کہاں جاتا ہے کوئی میڈیکل میں آگے جاتا ہے کوئی انجینئرنگ میں آگے جاتا ہے اسی طرح اگر یہ بچہ اب مزید مفتی بننا چاہتا ہے تو جی بسم اللہ اب کسی مدرسے میں بھی جا سکتا ہے لیکن اب وہ ایک میچیور بچہ ہے اب اسے کوئی کیموفلائز نہیں کر سکتا اس کی اپنی ایک سوچ بن چکی جب چھوٹا بچہ آپ پکڑا دیتے اس کی سوچ کوئی نہیں ہوتی وہ شاہ دولے کے چوہے کی طرح جوش کے یہاں بھر دیا جاتا ہے وہ اس طرح کرتا ہے اس کا قد بڑا ہو جاتا لیکن اس سوچ سے کبھی بھی پیسا نہیں چھڑا سکتا آپ کی گاڑی کتنی بھی نئی ہو لیکن اسپیڈ میٹر جتنا انہوں نے رکھ دیا اس سے زیادہ تو آپ نہیں جا سکتے وہ ایک جگہ اس کو لاک کر دیتے اس سے دوسری سوچ نہیں سوچ سکتا اس سے لیکن جب پڑھ کے جائے گا میچور ہو کے جائے گا قرآن اس نے پڑھا ہوا ہوگا ترجمہ اس کا جانتا ہو جس طرح انگریزی جانتا ہے کیسے بولتا انگریزوں کو پڑھاتا ہے پاکستانی انگریزوں کو انگریزی پڑھاتا ہے عربوں کو عربی نہیں پڑھائے گا آ کے پھر پڑھائے گا اس میں تو سات پندرہ سو الفاظ سیکھنے کی ضرورت ہے قرآن حکیم کے ورنہ سارے ماری اردو میں شامل صرف پندرہ سو الفاظ کی ضرورت ہے تو قرآن وہ جب سیکھا ہوا گا اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی آپ اگر اسے استاد کو غلط بھی کہے گا تو وہ آگے سے کہے گا استاد اس طرح نہیں قرآن میں تو یوں آیا وہ ہٹ بیک کرے گا تو یہ طریقہ ہے کہ اس کو اسکولوں میں لایا جائے پر پرائمری سے شرو کروایا جائے ایف اے تک جب بچہ نکلے ایف اے پڑھ کے تو پورا و مناس سے باہر نکل جائے اور اس کو پورا قرآن آتا بھی ہو اور چونکہ وہاں جو کچھ بھی سیکھ رہا ہے پریکٹس کے لیے شریک سیکھ رہا میڈیکل پڑھ رہا ہے یا وہ کیمسٹری ہے اس کی یا بایولوجی ہے یا, یا, یا فلاں فلاں وہ جو کچھ بھی پڑھ رہا ہے وہاں پہ پریکٹس کے لیے پڑھ رہا ہے نا قرآن بھی وہاں پریکٹس کے لیے پڑھے اس لیے کہ اس کا وہ وقت سیکھنے اور عمل کرنے گے بعد میں تو پھر ہماری دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے کبھی کبھار وقت نکال کے ہم پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالی اس کام کو مکمل کر دے اور ہمیں توفیق عطا آفرمائے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اپنے معاملات کو درست کریں اور ہمارے جو ساتھی ہیں میرے جو پیٹی بھائی ہیں مولوی حضرات اللہ تعالیٰ نے بھی ان معاملات کی طرف معاشرے کے معاملات کی طرف توجہ دینے کی توفیقت آفرمائے واخر الدا عوان